بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چھیاسیواں دن چھبیس ربی الاول نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں برکتیں عرب میں سخت قحط پڑا ہوا تھا قبیل بنوسات کی عورتیں بچوں کی پرورش کے لیے مکہ مکرمہ آئی ہوئی تھیں انہیں میں سے حلیمہ سعدیہ بھی اپنے شوہر حارف بن عبدالغضی کے ساتھ دبلی پتلی سواری پر آئی تھیں تقریباً ساری عورتیں مکہ کے مالدار گھرانوں کے بچے لے چکی تھیں صرف حضرت حلیمہ ہی کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا ان کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کا پوتا محمد بن عبداللہ ابھی موجود ہے مگر یتیم ہے اور ساری عورتوں نے ان کی یتیمی کو دیکھ کر چھوڑ دیا کہ جب ان کے والد ہی زندہ نہیں تو بھرپور اجرت ملنے کی امید بھی نہیں ہے حضرت حلیمہ حیران تھی خالی ہاتھ واپس ہونے کی ہمت نہیں تھی اور ادھر ان کی یتیمی کا خیال تھا بلاخر انہوں نے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو پرورش کے لیے قبول کر لیا اسی وقت سے ان کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی وجہ سے بے پناہ برکتوں کا مشاہدہ کرنے لگیں وہ کمزور سواری جو آتے وقت بار بار قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی اب سب سے آگے اتنی تیز رفتاری سے چل رہی تھی کہ قافلے والوں کو کہنا پڑتا کہ حلیمہ ذرا آہستہ چلو اور گھر پہنچ کر بھی برکتوں کا مشاہدہ ہونے لگا کہ بکری کا تھن فاقے کی وجہ سے خشک ہو گیا تھا وہ دودھ سے بھر گیا چنانچہ انہوں نے اور ان کے شوہر نے پیٹ بھر کر پیا اس کے بعد حضرت حلیمہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکتوں کو دیکھتی رہتی تھیں سخت قحط سالی کے اس دور میں بھی ان کے گھر میں اتنی خوشحالی تھی کہ قبیلہ والے حیران تھے اور ہر شخص اپنے چرواہے کو یہ تاکید کرتا کہ اسی جنگل میں اپنے جانوروں کو بھی چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے نمبر دو خدور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درد کا اچھا ہونا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے سخت درد لاحق ہوا کہ میں موت کو یاد کرنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اسے شفا عطا فرما حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اسی وقت اچھا ہو گیا پھر آج تک وہ درد مجھے نہیں ہوا نمبر تین ایک فرض, فرض کے بارے میں ماں کے ساتھ خوشن سلوک, خسن سلوک بارے کرنا بارے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خوشن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے فرمایا تیری ماں پھر عارض کیا کہ اس کے بعد کون فرمایا تیری ماں پھر عارض کیا کہ اس کے بعد کون فرمایا تیری ماں پھر عارض کیا کہ اس کے بعد کون پھر فرمایا تیرا باپ نمبر چار ایک سنت کے بارے میں قبر میں نور کی دعا جو شخص یہ چاہے کہ اس کی قبر میں نور ہو تو یہ دعا پڑھا کرے اللہ جال نورفی قبری ترجمہ اے اللہ میری قبر میں نور پیدا فرما نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت خالہ کی خدمت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے توبہ کا کوئی راستہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے تو اس نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری کوئی خالہ ہے اس نے کہا ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت کرو نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں دنیا کمانے کی نیت سے دین پر چلنا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے پھر اگر اس کو کوئی دنیاوی نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے دین پر ٹھہرا رہا اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ گئی تو اپنے منہ کے بل الٹے یعنی دین سے پھر گیا وہ دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھا یہ دونوں جہاں کا کھلا ہوا نقصان ہے نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا کو بہتر سمجھنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے منکروں تم لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ اس طرح بات نہ کریں کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں نہ کوئی پردہ ہوگا نہ کوئی واسطہ ہوگا اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو وہ اعمال ہوں گے جو دنیا میں کیے ہوں گے یعنی نیک اعمال بائیں طرف دیکھے گا تو وہ اعمال ہوں گے جو دنیا میں کیے تھے یعنی برے اعمال وہ جہنم کی آگ اپنے سامنے موجود پائے گا نمبر نو طب نبوی سے علاج بخار کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے بخار آ جائے وہ تین دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہوگی بسم اللہ شفا کا وہ تصدیق نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ اے اللہ میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو